فَرِشَا نَحْنُ نَسْتَوْقِي مَحْسَنَاتِهِ وَالْحَوَاجِرِ وَمَرْدُ اللُّؤْمِ وَنَصَبَ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ يَمْ حَسَنَةٍ وَمِنْ شَرِّءٍ بِعَارَابِلِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ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 إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوكع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون بزرگاندین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد، یہ صورت المائدہ کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں، گئی ہیں آیت نمبر نوے اور آیت نمبر اکیانوے جو آج خطبے اصل موضوع ہے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر ہر اس کو حرام قرار دے دی دیا ہے جو آپ کے جان آپ کے مان آپ کے دین اور ایمان اور آپ کے عطل کو نقصان پہنچانے والی ہو ہر چیز جو آپ کے لیے غرڑ ہو نقصان دے ہو آپ کے دین آپ کے اخلاق آپ کے کیریکٹر آپ کے ایمان آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے جو چیزیں بھی مزید اور تکلیف دہ ہوں نقصان دے ہوں اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو ہم پر حرام قرار دے دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے ہر ہر مسلمان کو اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالنے سے منع کیا ہے فرمایا ولا تل کو بی اے اپنے آپ کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی کسی ایسی چیز ملوث نہ ہو کوئی ایسا عمل نہ کرو جس میں تمہیں نقصان اور ذرا پہنچتا ہو ولا خوب یہ دیپ ان شہروں کا اپنے آپ کو تم ہلاکت اور بربادی میں نہ ڈال دو جو چیزیں جن کا کھانا جن کا پینا جن کا استعمال آپ کے دین کے لیے ہمارے ایمان کے لیے ہمارے اور آپ کی صحت اور تندرستی اخلاق اور قیرت کر کے لیے ہماری اولاد کے لیے نقصان دے ہیں اللہ تعالی نے ان میں سے یہ آپ کا شراب آپ کی شراب یا دوسرے لفظوں میں کہیں یہ نشے آور چیزیں جو ہیں یہ بھی انسان کے دین ایمان کو نقصان پہنچانے والی حید و آجاد اولاد اور معاشرے کو, کو نقصان پہنچانے والی انسان کے عقل کو برباد کر دینے والی انسان کے آخرت و کو تباہ برباد کر دینے والی سب سے بڑی چیز جو قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے انسان کسی نشہ آور چیت کو جس کو آپ شراب کہیں یا مخدرات کہیں ہیروئن کہیں یا کوئی اور چیز جو بھی آپ سمجھ لیں جو بھی آپ کی عقل کو آپ کے اخراط کو آپ کے مار کو آپ کے صحت کو نقصان دے ہو ان تمام چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر حرام ہرا دیا ہے غرض سوچیں دین کا اتنا بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی رہے شراب سانشا فرماتے ہیں مد مین الخام ہے آب دل بسن اس سے بڑا دینی نقصان نہیں ہو سکتا آ فرمایا مد مین الخام ہے تو آبل وسن او کماکارا رہ فرماتے ہیں کہ شراب پینے والا مدمن الخمر نشے آور جین کو برابر استعمال کرنے والا قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا تو آسن بت پرستوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اتنا بڑا نقصان انسان کا دین کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا ہو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو لیکن شراب اور نشہ نہ چھوڑا تو اللہ رب عالم نے اس کو بت پرستوں کے ساتھ حشر میں اٹھایا اور اس روی اتنا بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے جس کے مطابق نبی ریٹ راس مرماتے ہیں ایک مسلمان بد پرستی چھوڑتا, چھوڑتا ہے بہت ساری آرام چھوڑتا ہے با دادا کے رسم رواج تین کو چھوڑتا ہے ذرا سوچیں ایک ہندو ایک ڈے مسلم آج مسلمان ہونا چاہے تو اسے دنیا کی کتنی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے سری اس پر کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہمیں مرنے کے بعد جنت نفیب ہو جائے لیکن یاد رکھو نبی فرماتے ہیں سرارت سرارت تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کرا دی دیا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اس قدر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض کہ اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے کہ جنت میں داخل ہو یار رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کرا دیا تو آپ نمبر ایک پہلے نمبر پر الفان کسی کے ساتھ بھلائی اور احسان کر کے احسان جتلا کر کے تکلیف دینے والا احسان کر کے احسان نہ اور تکلیف پہنچانا یہ بڑا بدبخت انسان ہے نمبر دو آج فرمایا بد الخبر نشہ کرنے والا شراب پینے والا اور اس طرح سے مخدرات کا استعمال کرنے والا نمبر تین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف رواتے ہیں ایک روایت میں آیا وہ یہ ہے ار وہ تارا کھیلا تو منت وہ عورت یا وہ مرض جو مرد یا عورت کی مشابہت اختیار خیال کیا کرتا ہے تو انسان کو ایک چیزیں بڑی ہی زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے اللہ رب العین نے انہی چیزوں کی حرمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں جن خاں مرو ول میرو وسل از نامو وز نام و رج سو بنا مر سہ اے جی مار والو یاد رکھو مو بنو جن نمل خاں مرو یہ نشے والی چیز ول یہ پٹا جس کو آپ کہتے ہیں جو آپ کے لیے بڑا نقصان سے ہوتا ہے ارے خانو مومنو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے چوہا شراب کو آرام کرا دیا نشے آور چیزوں کو آرام کرا دیا چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو یا پینے سے ہو یا سونے سے ہو جس چیز سے تمہاری عقل خراب ہو جائے عقل پر پردہ پڑ پر پر جائے نشہ آ جائے یا تمہارا دماغ گھومنے لگے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نشہ تو نہیں آتا لیکن اس کے استعمال کے بعد انسان کا سر گھومنے لگتا ہے گئے اور اونٹی ہونے لگتی ہے اللہ تعالی نے اس کو بھی ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے اور اس سے بھی کیا ہے اللہ تعالی کے فرماتے ہیں یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں ان نمر خانوے سے رو ایک تو نشہ مرکزی ہرا نمبر دو جا بازی ہے جوا یہ تمہارے اوپر حرام نمبر تین ول یہ جو شرک کے اچھے بنائے جاتے ہیں اور جہاں حاضری دے کر حاضری دے کر کے نظرانے نظران کے چاہتے ہو اللہ نے یہ بھی تمہارے اوپر حرام کرا دیا ہے اور نمبر چار ول اللہ کروانا فال نکلوانا کیا ہے کہیں کہ کوئی آدمی ایک تجرے کے اندر دو چار کبوتر پال رکھا ہے آپ چلے آتے ہیں تو آپ ذرا میری قسمت بتا دے میری قسمت میں کیا لکھتا ہے یہ فال نکالنا یہ بتاؤ کوئی ایک پاکل قسم کا آدمی بیٹھا رہتا ہے جو جو بھی انسان چلا جاتا ہے اس کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے کار تیرے ہاتھ کو دیکھے میرے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے یا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں پلا کے پاس جاؤ اور وہ ستاروں کو دیکھ کر کے تمہارا پاپ نکالے گا کچھ لوگ نام پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہیں ول یہ فاڑ نکالنا بھی اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دے رہنا ہے یا ایو اللہ یہ چار چین ذرا سوچو یا ایبین الخمر ولو والانصاب والازلام یہ چار چین ایک تو شراف نشہ کرنا ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ قرماتے ہیں جوا بالی ہے نمبر تین یہ سرکے کے اڈے پر جا کر کے نبنانی پیش کرنا ہے اور نمبر چار یہ فار نکلوانا ہے طرح طرح سے پا جو نکلواتے ہو چاہے ستاروں کے ذریعے یا نام کے ذریعے یا جانوروں کے ذریعے جو بھی تم اپنا پان نکلواتے ہو اس کو بھی اللہ تعالی نے تمہارے اوپر حرام کرا دیا ہے اور اس کو ایران آدمی نے شراب نوشی کے برابر کرار دیا ہے وہ بھی معمولی براہ نہیں اس کو اللہ نے شراب کے ساتھ ملایا ہے جو کے ساتھ ملا دیا ہے اللہ تعالیٰ صاحب نماتے ہیں فرستا تم اپنے آپ کو ان براہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو ان سے دور رکھو لا تم نے تاکہ تم کامیاب ہو بتا چل گیا یہ انسان اگر ان گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو گیا تو اب انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تانا فرماتے فرض تمے اپنے آپ کو جوے سے بچاؤ اپنے آپ کو فارسی کروانے سے بچاؤ سرکے کے اڈوں پر جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اسی طرح سے نشے آور چیزوں سے میں اپنے آپ کو دور رکھو لال تفرے ہوں تاکہ تم پڑھا پاؤ اور کامیاب ہو جاؤ آگے تا انسان ہے ان کے نقصانات کتنے ہیں ایک نقصان پہ میرے بھائیوں کہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا دوسرا بڑا نقصان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دو مسلمانوں شراب کے ذریعے جوئے کے ذریعے یہ بات نکالنے کے ذریعے شیطان چاہتا ہے شیطانوں ایو کیا بے نقمر ادا و قول محمد شیطان چاہتا ہے اس کے ذریعے تمہارے درمیان عدابت اور نفرت اور دشمنی پیدا کر دے اس کے ذریعے تمہارے اندر اختلاف اور تمہارے اندر جھگڑے اور لڑائش پیدا کر دے اسی طرح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فنواتے ہیں شیطان انسان انسان شیطان کے سر پہ اسی وقت تک محفوظ رہتا ہے جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے لے رہے فراستان میں ساتھ ہیں یہ انسان کا جو دل ہے اس دل پر شیطان ابو رضی اللہ راہ فرماتے ہیں کہ پر اس دل کو شیطان اپنے چنگل میں اس طرح سے پھنسا رکھتا ہے اس کے اندر اپنے ناخونوں کو چبھو کر کے انسان کے دل کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے تو ذکر کا جی اللہ تعالیٰ کا ذکر جب شیطان سنتا ہے تو اس کا پنجہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اس کا دل آزاد ہو جاتا ہے میرے بھائیوں اپنے دل کو شیتان سے آزاد کراؤ نبی رہے پر فرماتے ہیں انسان جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوا اور انسان جہاں اللہ تعالیٰ کے فکر سے رافل ہوا اور اس, کا اس کے دل کو اپنے کبدے میں کر لیتا ہے خرید اللہ ان اچھا اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے بلاوت قرآن کرتا ہے نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو فوراََ شیطان کا چنگول ڈھیلا ہو جاتا ہے اور کسی طرح سے آپ نے ساتھ میں برابر شیطان پوشت کرتا رہتا ہے میرے بھائی انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کے شر سے محبوب رہتا ہے بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ نے ذکر بنوایا کرنے والا شیطان کے شر سے کیسے محبوب رہتا ہے سنر تیمنی وغیرہ کے حجیز آپ نے فرمایا ایک آدمی اسا اپنا سامان اپنا ساتھا لے کر کے راستہ پکڑ کے جا رہا تھا بیچارا راستے میں تنہا جنگل کے اندر ڈاکو کے ایک گروہ کی نگاہ پڑے اور ڈاکو نے اس کو لوٹ لینے کے لیے اس کو گھیر لیا لیکن وہ شخص بھاگنے میں کامیاب تھا آپر شاپ نما پہ وہ بھگا ڈاکو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آدمی بھگ رہا ہے جب پیچھے پرت کر کے دیتا ہے تو ڈاکو کا گروہ اس کے قریب ہے اور آگے بھگا سارا بھاگتے بھاگتے کھٹ جاتا ہے لیکن جب بھی پلس کر کے دیکھتا ہے ڈاکو بالکل اس کے قریب ہوتے ہیں ہتا حسر حسیرہ وہ اپنی جا اور اپنا مار دے کر کے مسافر بھاگ رہا تھا ڈاکو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہاں تک کہ یہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں بہت ہی بہترین ٹھوس اور مضبوط قلعہ تھا اور اس قلعے کے اندر مسافر دوڑ کے گھس گیا اندر سے دروازہ بند کر گیٹ بند کر لیا اور آگے گیا بالکل محدود کوٹری اندر کی جو ہوتی ہے اسی کوٹری میں جا کر کے وہ سوکھ گیا ادھر ڈاکو نے دیکھا کہ یہ آدمی کی کسی طرح کا کسی قلعے میں گھستا ہوا نظر آ رہا ہے ڈاکٹر بڑی کوشش کرتے ہیں گیس کو توڑ نہیں سکتے اور دروازے دیوار پڑی اونچی ہے فراد نہیں سکتے بہت دیر تک انتظار کیے لیکن ڈاکو مایوس ہو کر کے واپس آ گئے مسافر نے اپنے جان اپنے مال کو بچا لیا نبی رہے فراستہ فرماتے ہیں یہی مثال انسان کی ہے ایک مومن اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہے اور اللہ دالا کا ذکر کرتا رہتا ہے تو شیتان سے وشتے ہی محفوظ رہتا ہے اس مسافر نے اپنے آپ کو قلعے میں داخل کر کے ڈاکوؤں سے اپنے آپ کو محبوب کر لیا ہے انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اللہ کی نگرانی میں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خود قرونی اے لو لوگ مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا نہ رہتے ہیں اے یا خراب احفت اللہ یا سب کا میرے پیارے بچے اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تیری حفاظت کرے گا میرے بھائیو لیکن شیطان اس جوے کے ذریعے شراب کے ذریعے مخدرات کے ذریعے ان تمام چیزوں میں مشغول کر کے ایک تو شیطان چاہتا ہے ان نواز ال شیبانو او کے شیتان کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ شراب اور چوہے کے ذریعے شراب اور چوہے میں مبتلا کر کے نشے آور چیزوں میں تم کو کچھ مبتلا کر کے اے تو اے تو تمہارے اندر نفرت کنار جھگڑے لڑائیاں اور آپس میں دشمنی پیدا کر دے نمبر دو وقت تم ار ذکری وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی کی یاد سے تم کو گافل کر دے اور جب شیطان آپ کو چوہے کے ذریعے ستیہ ستیہ کے ذریعے اور اس فال کے ذریعے اور اسی طرح سے شیطان اگر آپ کو شراب اور مخترات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی یاد سے حاصل کر دیا تو آپ شیطان کے ہاتھ میں آگے وہ جو چہرے کے ہاتھ سے کروا لے گا اسی لیے شیطان اس کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے حاصل کرنا چاہتا ہے آگے اللہ تعالیٰ قوما کے چوتھا مقصد شیطان کا یہ ہوتا ہے شراب تھی شیتا چاہتا ہے کہ تم کو نماز سے غافل کر دی اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آج اہم تم ممت ہو ذرا بتاؤ جس شراب کی جس نشے کی جس بخت کا اتنے نقصان ہے اتنے نقصانات ہیں تم کو آپس میں لڑائیے تم کو آپس میں نفرت پیدا تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے انہیں کی یاد آن سے غافل کرے نماز سے تم کو محروب کر دے ذرا سوچو کہ ایسی خطرناک جی سے اپنے آپ کو بات سکتے ہو کہ نہیں رکھتے جیسے آج شاپر ہوئی اور تم باندھاتے ہو کہ نہیں باندھاتے فوری طور پر صاحب کا رام نے کہا بنا رب العال میر شراب نوشی اور مخدرات سے بات آ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس بری عادتوں سے محفوظ رکھے اکور کو لہٰذا واسط کروا کی کلیہ دن کی گئی نہیں الحمد للہ وقفا وسلام اللہ ابادہ امار نبی رہے سراس نے نقشہ آمر چیزوں کو ام الخواہش قرار دیا ہے آپ نے فرمایا اپنے آپ کو شراب سے بچاؤ فہن نہار اشکول خبر اپنے آپ کو شراب نوشی سے بچاؤ اپنے آپ کو نشے آور کی دو سے محبوب رکھو فہم نہار اشکول فاہشہ ہر بےخیائی کی جگ اور ہر بےخیائی کی بنیاد آپ نے ساتھ فرمایا یہی نشے آور میں ہوا کرتی ہیں اس لیے جن دونوں کے اندر یہ شراب نوشی اور نشاوری کی نشاوری پھیل گئی ہے ان کو ادا دیکھ کے ان کی ہاتھ کس طرح سے بہیائی اور برائییاں آن ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق معاشرے کو اس تمام برائیوں سے محبوب رکھتے وہ حال نویئر شان بناتے ہیں تمام برائیوں کی جڑ اور تمام بے حیائیوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے شراب کو بنا رکھا ہے حضرت امام احمد بن حمد اور امام الد اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہی ہیں بڑی سے مجلس تھی جس میں ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں بعض بات تمہیں حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعیز بھی ہیں یہ سارے اکیلے صحابہ موجود ہیں مجلس کے اندر یہ بات کری کس ام الخم کیا ہے سب سے بڑی بری چیز کیا ہے ام الخبائش کا مطلب تمام گناہوں اور برائیوں کی بنیاد اور جڑ کیا ہے اس مسئلے پہ اختلاف ہوا لوگ گفتگو کرنے لگے عبداللہ ابن عمر عبدالختاف رضی اللہ تاران عنہ کہتے ہیں جس وقت یہ مسئلہ مجلس میں اٹھا ابو بکر بھی موجود ہیں عمر فاروق بھی موجود ہیں عثمان علی بھی موجود ہے رغوان الظاہد لیکن ام خواہش تمام برائیوں کی جڑوں بنیاد کیا ہے اس پر کسی نے کوئی کسی کو کچھ پتا نہ چلا اس سلسلے میں کسی نے کوئی بات نہ بتائی کوئی جواب نہ دے سکا اس لیے حضرت ابو بکر عمر ربی اللہ تعالیٰ عنما نے کہا بہتر یہ ہے کہ ایک صحابی اس وقت مجلس کے اندر نہیں ہے جن کے پاس بہت زیادہ حدیثیں ہیں نبی رہ حدیث حدیثیں نبی رہس آسان کے زمانے سے لکھتے رہے اس لیے سب سے زیادہ حدیثیں ان کے پاس ہیں جن کا نام عبداللہ ابن عمر ابن الع رضی اللہ تعالیٰ عنما ہے اس لیے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی مشورہ دیا کہ ہم لوگ یہیں بیٹھے ہوئے ہی ہیں ایک آدمی اور چلا جائے عبداللہ ابن عمر ابن امر سے پوچھ کر کے آئے اب کون جائے تمام لوگوں نے عمر عید خطاب رضی اللہ عنہ کے دیکھے عبداللہ ابن عمر کو منتقل کیا کہ کی عبداللہ ابن عمر جائے اور جا کر کے ان سے حقیب مسئلہ پوچھ کر کے آئے عمر بن عمل رضی اللہ تعالہ نما کہتے ہیں میں گیا اور جانے کے بعد حضرت بن اللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے میں نے پوچھا کہ دیکھیے اس وقت مجلس چلی ہوئی ہے اور اس مجلس کے اندر ابو بدر عمر عثمان علی ہیں اور بہت سارے اصحاب رسول موجود ہیں اس وقت وہاں گفتگو چل رہی ہے وہ مل تمام برائیوں کی سڑک اور تمام برائیوں کی بنیاد کیا ہے آپ اس سلسلے میں کچھ ہماری رہنمائی کریں حضرت اصل ابن عمر حضرت اطلّہ ابن امر ابن عص حض اللہ تعالہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ سابری برائیوں کی سڑک اور ام الخوائش اور تمام بناوں کی بنیاد تمام پہ ہوائیوں اور پہنچکاری کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے شراب کو بنایا ہے انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہا کہ نبی بھی رہے فراس نام کو میرے انسانوں نے فرما کے یہ سنا ہے ہم میں سے موجود تھے آپ نے ساتھ فرمایا ان نمبر کے بنی اسرائیل اور خزارہ جو نئے بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے کسی تحزیل اور بدماش بادشاہ نے ایک مرت مومن کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو پانچ چار چیزوں کا اختیار دیا کہا کہ ان با ان شرب الحمد اوجلا اوزنی اولا یہ چار گنا تمہیں کیا ہیں ایک ایک ہے یہ شراب رکھئے تم شراب پیو نمبر دو ایک آدمی تمہارے سامنے پیش کیا جاتا اس تو قتل کرو نمبر تین ایک عورت تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہے یا تو اس سے جنا کرو اور نمبر چار اگر یہ تیرو گنا نہیں کرتے تو یہ ہندیر کا گوشت تمہیں دیا جاتا ہے اس کو کھاؤ ان چار گناوں میں سے اگر تم کوئی ایک گنا نہیں کرتے تو تمہاری گردن مار دی جائے گی ذرا سوچو یہ ہے ام الخبائی آپ نے شاید سنایا اس بادشاہ میں مرد مومن کو چار پناہ سامنے پیش کی کہا کہ اگر میری گردن مار دیں گے اگر گردن بچانا اپنی چار بچانا چاہتا ہے تو یہ چار گنا ہے ان چاروں میں سے کوئی ایک گنا تجھے کرنا پڑے گا نمبر اے یہ شراب رکھیے تو شراب پی اگر شراب نہیں پیتا تو تجھے اختیار ہے بنا کر اگر جنا نہیں کرتا تو یہ شنگیر کا گوست ہے اس کو کھا اگر یہ بھی نہیں کرتا تو جب تو لنس تک ایک معصوم انسان لایا جاتا ہے اس کو تو قطر کر دے یہ چار گنا شراب تھی یا قتل کر یا سینا کر یا دوست کھا ان چار میں سے کوئی گناح تو کر لے ورنہ تیری گردن مار دی جائے گی وہ بیچارا نیش راپ فرماتے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے سوچا قتل کرنا تو بہت برا ہے ہم کسی کو قتل کر دیں گے اس کے بچے ادیب ہوں گے بی بی ہو جائے گی اس لیے ہم قتل کرنا بہت بدرین برا ہے کتر کرنے کا میں قتل نہیں کروں گا ذرا کی بات آئی بھی نہیں کروں گا کیوں ذرا کسی کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ مان جائے گا اور کسی کے کسی شوہر کسی باپ کسی بھائی کسی کسی بیٹے کے ماں اور بہن کے ساتھ حالت ہوگی یہ بڑا حرام کام بھی نہیں کریں گے اور گوشت بھی نہیں کھائیں گے کیوں یہ بڑا بہترین بڑی بہترین چیز ہے ہاتھوں سے ہاتھ بڑی بہترین ہو گئی ہے جن کو کل تک کنویر کا گوشت بڑا محبوس تھا ان کے نزدیک سب سے مشکل کی چاور گئی ہے پتہ نہیں کون سی بیماری پھیلی ہے لوگ بیماری کے ڈر سے کنویر کھانے والے کنزیر کو مار رہے ہیں یہ چار پناہ ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک پناہ کر مار دی جائے گی نوی ریتا صاحب منواتے ہیں اس نے سوچا سب سے آسان چیز شراب پینا ہے اس چارے نے شراب پی لیا آپ ماتے جب نشے میں آیا تو سامنے عورت آئی اس پہ زنا بھی کیا بچہ تھا اس کو قتل بھی کر ڈالا اور کنبیر کا گوشت ٹکچا بنا کر کے خوب دبا کر کے کھا لیا اور یہ ان ملک آگی جہاں شراب عام ہوگی جہاں نشے آبد کی بران ہو جائے گی وہاں ایک تو گنا نہیں ہزاروں پورے ہزاروں گنا لے کر کے ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان برائیوں سے محقوب رکھے ہے مام بن برحم رحمت اللہ علیہ ہو اکبر اپنی مصرت میں ان کے بیٹے مسلمان آواز کرتے ہیں حضرت ابا با است ربی اللہ تعالی وہ ہیں نبی رح است ہیں سلام رساتے والذین نطقید یده اے لوگوں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے امت کے لوگوں اچھی طرح سے سن لو یہ تمہارے اوپر عذاب کو اللہ نے روت رکھا ہے اور یہ عذاب کب تک ہو رہے گا تم پر چلتے رہیں گے طوفان آئے گا اور تھوک کے طو میں تم پر مصنت ہوگی کب تک اللہ تعالی نے تم کو محفوظ رکھا ہے نبوترے سن لو ولبی نسی بے اس بات کی قدم جس کے قبضے میں نہیں جا رہے لنڈا توانیہ بھی یہ میری امت کے لوگ یہ کرما پڑھنے والے الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کرما پڑھنے والے استاد کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میری امت کے کچھ لوگ رات گزاریں گے لن علی اشر و رحم ویم ہمارے امت کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے گانا بجا کر کے اور ڈانس دیکھ کر کے اور حرام کھا کر کے خوب ناس گانا سے فارغ ہو کر کے بہترین قسم کی پارٹی منا کر کے اب ساتھ کے رات کو سو جائیں گے اثر ہوگے کمر ہوگا ضرور ہوگا آرام کاریاں ہوگی ناشکری ہوگی اور طرح طرح کی برائیاں کر کے سوئیں گے رات کو جب سوئیں گے مست ہو کر کے فلوش بہو و خاصر لیکن جب صبح اٹھیں گے تو اللہ خیر اور بندر ان کو بنا دے گا اس سویا گہ سر ہو کر کے اور یہ میرے اتل ہو کے لیکن شناخت پھر اس میں خنابیر خندیر اور بندر بن چکے ہوگے سب لوگوں نے پوچھا اللہ وہ آپ جو ہو کر کے خندیر اور بندر کی طرح پر بن جائیں گے ان کا کیا گناہ ہے آپ نے ساتھ رمایا ہوگیا تو میرے امدادی لیکن چند گناہوں میں مبتلا ہو گئے نمبر ایک محارف حرام چیزوں کو حراج کی طرح کرتے ہوگے ہر آپ سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہوں گے نمبر دوست کوئی اتحاد بحب القی رات ہر آپ کے پاس گانے بجانے کے آلات موجود ہوں گے نہ گھریاں خالی ہوگی نہ گھر خالی ہوگی نہ, نہ پاکست نہ افسوس کے مقام ہر افسوس کے دن ہوں گے اور چاہے خوشی کے دن ہو جہاں دیکھا کہ ناچ گانے ان میں رائے ہوگی یہ تو ہو ہوگا آپ نے ساتھ سمایا صبح اچھا تو ہندی اور بندر بن چکے ہو گے اور بچے کیا ہے بے بے استحالان بہت ساری حرام چیزوں کو حلال کر لیں گے حقے سے حلال چیزیں کی جاتی ہیں وہ کرنے لگیں گے نمبر دو آبر شاہیا وہ انتقاد ہے ملک نات گانے والی لڑکیاں گانے بجانے کی حالات عام ہو جائیں گے اور نمبر تین آبر شاہ خمایا وہ سر وہ سر کے مل شراب نوسی اور نشہ آبری ان میں عام ہو جائے گی نمبر چھ وہ رواس وہ سود خور ہو جائیں گے اور نمبر پانچ آپ نے ساتھ گھمایا حریف اور وہ حرام لباس پہننے لگیں گے لباس حرام کا ہوگا کھانا حرام کا ہوگا لباس حرام کا کھانا حرام کا شراب پیتے ہوں گے گالے بازے کے آلات آپ ہوں گے اس طرح کے حرام چیزیں بالکل آپ کر لیں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہندی رو بندر میں تبدیل کر میرے بھائیوں اپنے آپ کو نشہ آور قیدیوں سے بچاؤ جتنی بھی نشہ آورکیلیں ہیں یہ آپ کو بھی نقصان پہنچانے والی آپ کی اولاد کو پہنچانے والی آپ کے معاشرے کو پہنچانے والی آپ کے اخلاق کو پہنچانے والی چیزیں ہیں محدر تو نسخہ چینوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تعالیٰ ہاں کے بھی آنی ہم سب عمل کے توفیق فیسی فرمائے الحمد لنوین ہم جو بیمار ہیں ان کو شکایت کر لیا فرما جو مصروف ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان حال بھائی ان کی پریشانی کو دور کر دے علم جو ہمیں قبر و شرک کے اندر ڈوبے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاہدوں مبتلے سندر بنا دے جو نقشہ آوازوں اور مخدرات میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کرنے کے توفیق فیس فرمان اور ہمارے اس مستنا ہمارے معاشرے اور ہمارے حصے ہمارے ہماری برادری اور ہماری مسلم قوم کو اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے محبوب رکھے نشاوری اور اسی طرح سے مخدرات اور حرام لباس حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کر لے الحمد القبنی ناول بین والمسلمات عباد مسلمات اباد اللہ ان اللہ ان بالعدل امرسان وطام القم وَهاعَ الف الشاء والم قبا البكر يدكم لاعَكمم تذّون الله ذفرب وودوه يستد لكم دكر الله عيتعَ أقم